وصلاة وسلام على من لا نبي بعد ولا رسول بعده ولا امه بعد امته ولا شريعه بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي وصل الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الظینہم خلاصۃ العرب العربا اب خیر الخلاء قباد العمبیا وحم قنجوم فصما الاحتاع ابالقتا وحم مفاطی الرّحمت اعوذ مصعبی الغر الشيطان الرجيم بسم اللہ الرَََََََََََََََّمنرحیم یوم علّہ بکل بن سلیم العظيم اللہ علیہم وکالقاً رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم ان في جسد بني آدم المضغ اذا صلحت صلح الجسدل و اذا فصدت فصد الجسد الکل او كما قال عليه و والسلام. و صد رسولنبیلّمیل کریم الكريم ونحن علی کل شاہدین وََََََََ شاہ كيم وحمد اللہ رب العالمين درود شریف محبت کے ساتھ پڑھ لیں اللہ صل على محمد وعلى على محمد كماصلى تعليہ ابراہيى مل على آل ابراہيىمكميد المجيد اللهم المبارک على محمد وعلى علی محمد كما بارک على ابراہیم و الی علی ابراہیم اِن کا قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوست <تصفح> آج اکیس فروری ہم یہاں مسجد اقصیٰ پی ای سی ایچ ایس بلاک سکس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں <تصفح> گزشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے دین ہماری بنیادی ضرورت کے انوان سے بات رکھی گئی تھی اور آج کی ملاقات میں سور شعراء کی یہ دو آیتیں آج کی ملاقات کی بنیاد اور اثاس بنیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہماری گفتگو کی اساس انسان اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے رو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے مگر اس سے بنیادی جو چیز مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حق تعلیٰ فرماتے یوما لاً فر و معلوم والا بنون یعنی قیامت کے دن لوگوں کو نہ ان کا مال فائدہ دے گا نہ ان کی اولاد فائدہ دے گی منعطلّ بے قل بن سلیم اگر کوئی چیز ان کو فائدہ دینے والی ہے تو وہ صرف انسان کا سنورا ہوا دل بنا ہوا دل جس دل پر محنت ہوئی ہو وہ دل اس کو فائدہ دے گا یہ ان آیات مبارکہ کا ایک عام فہم سا مفہوم ہے دنیاوی زندگی میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان کی جیب گرم ہو تو اس کو بہت سارے فائدے مل جاتے ہیں جیب بری ہو تو انسان بڑے اپنے کام نکلوا لیتا ہے پھر پاکستان میں تو اس بات پر ہمارا یقین پختہ ہو گیا ہے جیسے حالات ہوتے ہیں تو یقین بنتا چلا جاتا ہے مگر اللہ پاک اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال تمہیں فائدہ نہیں دے گا اور یہ سوچ بھی ہماری بڑی ب... مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جس کی اولاد زیادہ ہو بچے ہوں پوتے پوتیاں ہوں نواسے نواسیا ہوں جس کے نفری زیادہ ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں مضبوط آدمی ہوں میرے ہاتھ مضبوط ہیں ان دونوں باتوں کی اللہ پاک نے نفی فرما دی اور ایسی نفی فرمائی کہ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں یہ تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے مگر ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو دنیا میں بھی یہ فائدہ نہیں دیتے ہیں آپ اگر غور کریں تو مال کے ذریعے انسان عینک تو خرید سکتا ہے مگر بسارت حاصل نہیں کر سکتا نظر حاصل نہیں کر سکتا مال کے ذریعے اچھا لباس تو لیا جا سکتا ہے مگر حسن حاصل نہیں کیا جا سکتا مال کے ذریعے دوا تو خریدی جا سکتی ہے مگر صحت حاصل نہیں کی جا سکتی مال کے ذریعے کتاب تو خریدی جا سکتی ہے مگر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا مال کے ذریعے کسی کی خوشامت تو حاصل کر سکتے ہیں مگر مال کے ذریعے کسی کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بھی یہ مال کسی کام کا نہیں اور اسی طرح اولاد کا حال ہے تو کام آنے والی چیز کون سی ہے حق تعلیٰ نے فرمایا اللہ من اطلّہ بقلب سلیم جو ہمارے پاس بنا ہوا سنورا دل لے کر آیا ہم اس کو معاف کر دیں گے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان نفی جسد بنی آدم المزغ کہ اولاد آدم کے جسم میں اللہ پاک نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے صلحت اگر یہ سمر جائے جسد و تو اس کا پورا نظام درست ہو جاتا ہے وہ اضافت اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے تو فسد الجد کلو پھر پورا نظام فاسد ہو جاتا ہے اور فساد واقع ہو جاتا ہے خیر کے بجائے شر پھوٹنے لگتا ہے انسان کے اندر سے اگر اس کا دل شر میں مبتلا ہو تو یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو من و ان اس میں کوئی تردد اور وہ نہیں ہے بلکہ یہ یقینی پکی بات ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو اس پر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ بات اتنی جامع ہے کہ آپ سے اگر میں سوال کروں کہ بھئی میں آپ کے ہاں حاضر ہوا ہوں آپ میرے طرف دیکھتے کیوں نہیں ہیں تو دیکھنا کس چیز کا کام ہے آنکھوں کا مگر آپ میں سے کوئی بھی مجھے یہ نہیں کہے گا کہ میری آنکھیں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو دیکھوں آپ کا جواب کیا ہوگا میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے چہرے کو دیکھو ماں بیٹے سے کہتی بیٹا کھانا کھا لو وہ کہتا ہے حالانکہ کھانا منہ سے کھایا جاتا ہے پیٹ کی ضرورت لیکن نہ وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میرا منہ نہیں چاہتا کہ میں کھانا کھاؤں نہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پیٹ نہیں چاہتا کہ میں کھانا کھاؤں اس کا جواب ہوتا ہے میرا دل نہیں چاہتا آپ کسی سے کہ میری بات غور سے کیوں نہیں سنتے ہو میری طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہو تو سننا کان کا کام ہے لیکن اس کا جواب ہوگا کہ میرا دل نہیں چاہتا آپ کسی سے کہ میرے پاس آتے نہیں تو آنا جو ہے یہ ٹانگوں کا کام ہے مگر وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے پاس آؤں تو آپ سمجھ رہے ہر چیز میں تمام اعزاد جو تابع ہیں وہ دل کے ہیں اس لیے دل کی حیثیت بادشاہ کیسی ہے چنانچہ ہم ہر بات میں کہہ دیتے ہیں کہ سارے اعزا چونکہ دل کے تابے ہیں اور دل کی حیثیت بادشاہ کیسی ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمر جائے تو پورا انسان سمر جاتا ہے اور یہ بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو دل وہ چیز ہے کہ اس پر محنت کی جائے اور اتنی محنت کی جائے کہ اس دل میں ہم اپنے رب کو بسا لیں ایک, ایک فقری مسئلہ ہے کہ جی جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ فقی مسئلہ ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو جس دل میں کسی غیر کی تصویر ہو اس دل میں رحمت کے فرشتوں کو بھیجنے والا اور ہمراہمین کیسے داخل ہوگا بات کو سمجھ رہے آج ہم سب نے اپنے دلوں میں اللہ کے غیر کو بسا لیا ہے بلکہ نوجوان کا تو عالم یہ ہے کہ جس گلی کوچے سے گزر جائے ایک نئی تصویر نقش ہو جاتی ہے جہاں نگاہ پڑ جائے ایک نئی تصویر دل میں نقش ہوتی چلی جاتی تو جس دل میں غیر اتنا بس گیا ہو اور دنیا اتنی سمو گئی ہو وہاں پر اللہ کیسے آئیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں لیکن مومن بندے کا دل وہ ہے کہ میں اس کے اندر آتا ہوں گویا مومن کا دل قلب عبداللہ نہیں بلکہ عرش اللہ ہے یہ اللہ کا عرش مگر اس کو صاف کرو گے اس میں غلازتیں كسافتیں نہیں ہوں گی تو اللہ پاک آئیں گے بیت اللہ کو ہم بیت اللہ کیوں کہتے ہیں وہاں اللہ ذاتی طور پر نہ رہتے ہیں نہ آتے ہیں یہ ہم سب مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ زمان و مکان کی قیود سے پاک ہیں مگر حرم مکہ میں اس چوکور مکان کو اللہ رب العزت نے کہبت اللہ اور بیت اللہ کا نام دیا کیوں اس لیے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا ورود اور نزول مسلسل جاری رہتا ہے تو جس طرح بیت اللہ کے اندر اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی تجلیات کا ورود ہوتا رہتا ہے اسی طرح جس مومن کا دل بن جائے اور اس میں اللہ آ جائے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا ورود ہوتا رہتا ہے اور پھر جب اللہ بس جائے دل میں تو پھر انسان کے سارے اعضا اللہ کی اطاعت اور تابیداری میں چلا کرتے ہیں وہ سورہ نمل کی آئے تھے نا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کو خط لکھا تو اس نے اپنے جو درباری تھے نا ان سے کہا قالت ان نلملو کا دخلو اذا یتن کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں فسد اف افسدو افسدوہ فساد برپا کرتے ہیں وجالہ عزت اور جو لوگ عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں یہ تو اس آیت کا عام فہم ترجمہ مگر حکیم الامت اشرف شاہ اشرف علی طانوی رحمہ اللہ نے اس کا اشتعارے میں ترجمہ فرمایا فرمایا کہ ان نلملو کا اس سے اگر ہم اللہ کو مراد لے لیں کیونکہ اللہ مالک الملک ہے تو ان الملوک کا دخلو ازاکری جب مالک الملک اس وادی میں داخل ہوتا ہے دل کی تو ہلچل مچا دیتا ہے اور جو دنیا اس میں عزت معاب بن کر تشریف فرما ہوتی ہے وہ جلو اعزت اس دنیا کو پھر نکال بار کر دیتا ہے تو جب دل میں اللہ بس جاتا ہے پھر انسان کے تمام معاملات صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھیں نا ہم جب بازار جاتے ہیں سبزی یا فروٹ خریدنے کے لیے ایک روپے کے عوض بالفرض ہم ٹماٹر یا سیب خریدتے ہیں کہ ایک دانہ ایک روپے میں مجھے ملے گا پھر بھی ہم سبزی والے کی کے ٹھیلے یا دکان سے ایک ایک فروٹ ایک ایک سبزی اٹھا کر یوں ٹٹولتے کہ میاں ہم پیسوں کے عوض لے رہے ہیں داغی دانہ داغی سیب ہماری ٹوکری میں نہیں آنا چاہیے وہ اگر ڈال بھی دیتے ہیں ہم اس کو نکال دیتے ہیں یہ سڑا ہوا سیب ہمیں مت دو ہم پیسے دے رہے ہیں مفت خرید رہے ہیں تو جب آپ چند کوڑیوں کے عوض داغی پھل اور داغی سبزی اپنی ٹوکری میں برداشت نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی جنتوں کو داغی دلوں کے عوض کیسے برداشت کریں گے اور اللہ نے جو جنتوں کے فیصلے اپنے قرب کے فیصلے اپنی لقا اور اپنے جلووں کی کا دیدار کروانا ہے وہ داغی دلوں کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا ناممکن سی بات یہاں بھی ایک نقطے کی بات ارض کر دوں علماء مفسرین کا اللہ بھلا کرے ہر ہر مرحلے پر علماء امت نے ہماری رہنمائی کی کوئی مسئلہ انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا توبہ میں حق تعالی فرماتے ہیں ان اللہ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ہم نے مومنوں سے جنت کا سودہ کیا حق تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ شْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ہم نے ان کی جان کے بدلے میں وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کے بدلے میں ان کے ساتھ جنت کا سودہ کیا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بات دل کی ہو رہی ہے کہ دل جس کا سورہ ہوا ہو داغی دل پہ سودہ نہیں ہوگا تو جنت کا سودا جب دل پہ ہو رہا ہے تو دل کا تذکرہ حق تعلیٰ نے کیوں نہیں فرمایا ساحت میں اللہ نے یوں کیوں نہیں فرما دیا کہ ہم نے مومنوں کے دلوں کے بدلے میں ان کی جنت کا سودا کر دیا ہے یہاں مال اور نفس کو کیوں پلا پکارا تو علماء مفسرین نے لکھا کہ دراصل وقف کی جو جائیداد ہوتی ہے نا یہ مسجد جو ہے یہ وقف ہے تو وقف کی جائیداد کی بے اور شرح نہیں ہوتی اس کی خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے مسجد نہیں بیچی جا سکتی کہ کوئی آپ سے کہ میں مسجد اقسا کا سودا کر رہا ہوں آپ خریدار بنے اتنے لاکھ مجھے دے یہ وقف کی زمین ہے یہ نہیں بیچی جائے گی یہ ہمیشہ مسجد رہے گی تو علماء مفسرین نے لکھا انہ و انہ راجون بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ توجہ نہ دیں تو جو بھی آن لائن کو سمجھ عطا فرمائے اچھا یہ ہماری یہ ہماری قومی شناخت کہ اب ہم اتنے بھوکے ہو گئے کہ دوسروں کا موبائل اور گاڑی اور موٹر سائیکل اور پرس چھین کر بھاگ جانا اور وہ بھی مسجد کے اندر سے بھاگنا یہ ہماری شناخت بن گئی اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علمائے مفصرین نے لکھا کہ وقف کی جائیداد چونکہ بیچی اور خریدی نہیں جا سکتی تو انسان کا مسلمان کا جو دل ہے یہ وقف اللہ اللہ رب العزت کے لیے تو چونکہ یہ وقف کی جائیداد تھی تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اب اس کے بعد انسان کے پاس بچا صرف کیا اس کا نفس اور اس کا مال تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے بدلے ہم اس کو جنت دیتے ہیں وہ خرید کر ہم اس کو جنت دیں گے تو یہ ایک نقطے کی بات اور دوسری بات یہ کہ دل چونکہ انسان کا یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے جب اس پر محنت ہوگی تو پتہ چلے گا وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا رفو کہتے ہیں یہ کپڑا جب کہیں سے پھٹ جائے ادڑ جائے تو اس کو جوڑنے کو تو کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم یعنی کوئی ایک آدھ چھوٹا سا زخم ہوگا اس پر مرہم پٹی رکھ دی جائے گی درست ہو جائے گا لیکن یہ تو جب تیرے دل کے ہم نے کیفیات کو کھولا تو پتہ چلا کہ تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا تو آج کثافتوں سے اس قدر غلاظتوں سے بھر گیا ہے کہ وہ جب اس پر محنت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی محنت کے بعد جا کر شہر منٹوں میں آباد نہیں ہوا کرتے ہیں حالانکہ منطق ہم نے یہ گڑ لی ہے کوئی ہمیں کہ تبلیغی ساتھی آ جائیں کہ جی مسجد میں بات ہو رہی ہے چلیں ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی یا کوئی اور اللہ والا ہمیں کسی خانقاہ کی طرف بلالے یا کسی محفل میں دعوت دے دے تو وہاں جانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا الٹا ہم اس سے جان چھوڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بس جی دعا کرو اللہ پاک ہدایت عطا کر دے اور بزرگوں سے کہتے ہیں بس بادشاہو ہو تو ایک نظر پا دے تو بیڑا پار ہو جائے گا تو پھر ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے بھی کسی سے کہو نا کہ ایک نظر پا دے ہو تو میرا بیٹا ڈاکٹر بن جاوے انجینئر بن جاوے اس کے لیے محنت کراتے ہو کیوں کہ وہ اس کا یقین آپ نے دل میں بسا لیا ہے کہ اس پر میں جتنی محنت کروں گا تو مجھے فائدہ حاصل ہوگا اور دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ بس آپ ایک نظر ڈال دیں تو کام بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ ان کے دلوں پر محنت کی تمام انبیاء کی محنتوں کا میدان انسانوں کے دل ہوا کرتے تمام انبیاء کی محنت انسان کے دلوں پر ہوتی ہے یہ جو ایک اصطلاح ہم ہمارے ہاں مشہور ہے نا جی فلاں جگہ انقلاب آ گیا تو انقلاب در اصل قلب کے پلٹ جانے کا نام ہے کہ ان کا دل پہلے اس نظام زندگی پر مطمئن تھا اور اب یوں پلٹا کھا گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں انقلاب آ گیا فلاں جگہ فوجی انقلاب آ گیا فلاں جگہ جمہوری انقلاب آ گیا فلاں جگہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ گیا تو انقلاب در اصل دلوں کا پلٹ جانا اور جب دل پلٹ جایا کرتے ہیں بے دینی سے اگر دل دین کی طرف پلٹ جائے تو پھر انسان سمر جاتا ہے پھر اس کے تمام اعضا اب آپ یوں لاکھوں دفعہ لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ بھائی غیبت گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے غیبت حرام ہے میں بھی کہتا رہوں آپ بھی میرے ساتھ کہتے رہیں لیکن جہاں ہمیں خود موقع ملے گا جنازے کی جو تدفین کی تقریب ہوتی ہے نا قبرستان میں تو دو چار آدمی تو مردے کو دفن کرنے میں لگے ہوتے ہیں باقی سب غیبت میں لگے ہوتے ہیں. دو ادھر چار ادھر مسجد میں ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مقتدی امام کے پیچھے امام مقتدیوں کے پیچھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور کسی سے پوچھیں کہ کیا کسی کو ٹوکیں گے میاں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ برا ہے وہ آگے سے کہے گا ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں غیبت نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی گڑی بھی منطق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سے کہ حضور وہ عیب ان کے اندر موجود ہوتا ہے تو ہم بیان کرتے ہیں فرمایا اسی کا نام غیبت ہے یہی غیبت کی تعریف ہے کہ عیب اس کے اندر موجود ہو اور آپ اس کے پیٹ پیچھے بیان کریں یہی غیبت ہے اگر عیب موجود نہ ہو یہ تو تہمت ہے یہ تو ایک اور جرم ہے تو ہم نے اپنی تسلیوں کے لیے شیطان جو ہے نا یہ مزین کر دیتا ہے گناہ کو اتنا اٹریکٹو بنا دیتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اب یہ کتنی اٹریکشن تھی کہ پتہ نہیں موبائل اس نے بس میں سے چھینا موٹر سائیکل سوار سے چھینا مگر اس کے لیے اس میں شیطان نے اتنی اٹریکشن رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پھر یہ نہیں سوچا کہ مسجد میں میں جو سمیت دوڑ رہا ہوں اور دوڑتا چلا گیا تو یہ کیا ہے شیطان مزین کر دیتا ہے یاد رکھیے گا سنت یہ پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا موضوع میرا ہے کہ دل مگر یہ ایک بات آپ کو اب آ ہے زبان پر تو سمجھا دوں کہ سنت میں جتنی بھی سادگی ہو مگر وہ انسان کو مغفرت کی طرف لے جاتی ہے آخرت میں سرخروئی کی طرف لے جاتی اور سنت کے مقابلے میں بدعت دین میں اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیز وہ جیسے مٹھائی کی دکان پر حلوائی کی دکان پر جیسے چاندی کے ورک لگے ہوتے ہیں نا مٹھائیوں پہ اٹریکشن کے لیے تو بداعت جتنی بھی ہوگی اس میں اٹریکشن بہت ہوگی سڑک جگمگا رہی ہوگی ہیں مختلف قسم کی بتیاں نظر آ رہی ہوں گی اور ہم سمجھ یہ رہے گے کہ اس سے نجات مل جائے گی اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جاری کردہ نوٹ ہو وہ جتنا بوسیدہ ہو جتنا گرد آلود ہو جتنا پرانے سے پرانا نوٹ ہو سڑا ہوا مگر آپ کبھی بھی دکاندار کو دیں گے وہ نوٹ کو دیکھتے ہی اس کے نمبروں کی طرف دیکھتے ہی رکھ لے گا اور آپ کو سو روپے کا سودا جو آپ نے نوٹ دیا اس کے مطابق آپ کو دے دیں گا مگر پیپر مارکیٹ سے سب سے اعلیٰ قسم کا آٹھ پیپر اٹھا کے لائیے اور اس پر مختلف قسم کی پھول پتیاں بھی بنائیے اور اس پر ارق اور اتریات بھی چھڑک ڈالیے وہ جتنا حسین ہو جائے جتنا خوبصورت اور معطر ہو جائے مگر آپ کسی کو وہ آٹھ پیپر ہاتھ میں پکڑا دیں گے یہ لو میاں سو روپے کا مجھے فلاں چیز دے دو وہ اس پیپر کو دیکھے گا پھر آپ کے چہرے کو دیکھے گا کہے گا مولی صاحب جعلی نوٹ کا کاروبار کرتے ہو آپ کو کوئی نہیں پیپر دیکھو کتنا خوشبودار ہے کتنا حسین ہے کتنا ملائم ہے وہ کہے گا نہیں نہیں اس پہ نہ تو سٹیٹ بینک کی مہر لگی ہوئی ہے نہ جو سٹیٹ بینک کی اتھارٹی ہے سائننگ اس نے سائن کر رکھے ہیں نہ یہ نوٹ والا کاغذ ہے تو یہ جتنا آپ ملفوف کر دیں یہ عام کاغذ ہے نوٹ نہیں ہے تو یہی فرق ہے سنت اور بدعت میں کہ سنت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مہر لگی ہوگی اور جیسے سٹیٹ بینک اس کو منظور کرتا ہے اس کو جاری کرتا ہے ایسے الہ العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پسند کیا ہے اور اس کے مقابلے میں بدعت جو ہے وہ جتنی ملفوف ہو جائے جتنی حسین ہو جائے جتنی معطر ہو جائے مگر اس پر فائنل اتھارٹی کی مہر کوئی نہیں ہے تو فرمایا کل بد زلالہ ہر بدعت گمراہی ہے وہ کل زلالتن فنار اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہمارے دل سمر جائیں گے تو پھر گناہ ہمیں گناہ لگے گا پھر شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا دیکھیں آپ جب کبھی گھر سے ہفتہ دس دن کے لیے کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں تاکہ گھر میں دھول مٹی داخل نہ ہو مگر آپ جب ہفتے کے بعد گھر واپس تشیف لاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ صوفوں پر دھول ہے ٹیبل پر دھول مٹی ہے جب آپ دیکھتے ہیں اوہو وہ روشن دان کھلا رہ گیا تھا یہ مٹی جتنی داخل ہوئی ہے گھر میں یہ اس روشن دان کے راستے سے یہ ہم بند کرنا بھول گئے تھے تو دل کے اندر جتنی ظلمتیں داخل ہوتی ہیں اور دل کے اندر جتنی تاریکیاں آتی ہیں وہ مختلف کھڑکیوں اور دروازوں سے آتی اور اس کے لیے مین گیٹ جو ہے وہ آنکھ ہے یہ سب سے بڑا دروازہ صدر دروازہ ہے گھر کا اور پھر کان ہے پھر زبان ہے یہ سارے اس کی چھوٹی موٹی کھڑکیاں اور دروازے اور یہاں سے ہر گناہ کے ساتھ ظلمت داخل ہوتی ہے ہر نافرمانی کے ساتھ تاریخی دل کے اندر آتی ہے ہر گناہ کے ساتھ ایک دل کے اوپر چھوٹا سا دھبا پڑ جاتا ہے کالا اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس دھبے کو اللہ پاک دھو لیتے ہیں نہیں تو وہ دھبا پھر اس کے ساتھ ایک اور دھبا پھر ایک اور دھبا تو یوں یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے جیسے حق تعلیٰ نے قرآن میں فرمایا سم مقصد کلوب ممباد فہی کل ہجارا کہ تمہارے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ درس کرتے ہیں قرآن کریم کا درس دیتے ہیں بڑا مزہ آ جاتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے لیکن شاید ہمارے دل سو گئے جب ہم درس سے اٹھ کر واپس گھر چلے جاتے ہیں تو سب بھول بال جاتے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگی میں واپس مبتلا ہو جاتے تو لگتا ہے ہمارے دل سو گئے حسن بسری رہ اللہ نے فرمایا سو نہیں گئے مردہ ہو گئے سوئے ہوئے کو تو جھنجور تو جاگ جاتا ہے یہ تمہارے دل مردہ ہو گئے اس لیے اثر کوئی نہیں ہو رہا تو ہم تعلی نے بھی فرمایا کلواد من بعد ہی جا رہا تمہارے دل پھر ایسے سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر گنا کرتے کرتے انسان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر اور فرمایا او اشدہ پتھر پھر بھی نرم ہو سکتا ہے اس میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے تمہارے دل شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں او اشد وصو فرما و انجار پتھروں میں تو بعض ایسے ہیں کہ ان کا کلیجہ پھٹتا ہے اور اس میں سے خون جگر جاری ہوتا ہے پانی کی کہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں وہ ان من الحجارتی لمحہ یشکر جو من علما بازوں کا سینا پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے فوارے کی طرح پانی پھوٹ پڑتا ہے اور یہ یہ دراصل پہاڑوں کا خون جگر ہے ہمارے ہماری آنکھ چھوٹی ہے پہاڑ جیسے بڑے تو ان کا خون جگر ان کی آنکھ بھی بڑی تو اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں وہ ان من الحجارت علما تفجر و منہ النہار و ان منحال لما یش شکت کو فخر جو منہ الما و ان منحال لما یح من خشیت اللہ بعض ایسے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اور ذرے ذرے ہو جاتے ہیں لیکن ہم تَعْمَلُونَ تم جو کچھ کرتے اس سے ہم غافل نہیں ہیں تمہارے چونچلوں سے ہم غافل نہیں ہیں تم جو کچھ کرتے ہو ہمیں سب سمجھ آتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو جب انسان دل پر محنت کرتا ہے تو اس کے باقی اعضا سارے کے سارے درست ہوتے چلے جاتے وہ الدین ایوبی رحمہ اللہ جب نصرانیوں سے سلیبی جنگ ہو رہی تھی دیکھیں بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بادشاہی دی ہوتی ہے مگر وہ اتنے اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو ایسے پسند کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے امر ہو جاتے ہیں دیکھیں جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے یہ بات پکی اپنے من میں باندھ لیں اور غور سے سنیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا اس کو انسان حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے مثلا گھروں میں ایک ٹرنک ہوتے ہیں جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں جس میں خواتین رضائیاں اور بستر رکھتی ہیں وہ سائز میں بہت بڑے صندوق ہوتے ہیں مگر ان کو تالا کوئی نہیں لگاتا ان کو کسی بند کمرے میں نہیں رکھا جاتا جہاں پڑھیں پڑھیں کیونکہ بستر اور رضائی کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے کہ اس کو انسان سنبھالتا تیرے مگر جس چھوٹے سے سندوق یا ڈبے میں خواتین اپنا زیور اور سونے چاندی کو رکھتی ہیں اس کو دس قسم کے تالوں میں خفیہ کر کے بند کر کے ڈبے کو تالا پھر الماری کو تالا پھر اس کمرے کو تالا اور کوئی حادثہ ہو جائے نا جیسے آگ لگ جائے یا زلزلہ آ جائے یا کوئی اور فساد واقع ہو جائے تو گھر سے نکلتے ہوئے کوئی رضائیوں کا صندوق اٹھا کر نہیں بھاگتا مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سونے والا زیورات والا صندوق ہے نا اس کو لے کے بھاگو یہ متا بچنی چاہیے تو دیکھیں سائز میں وہ چھوٹا صندوق ہے مگر قیمتً وہ بڑا ہے کہ اس میں چیز قیمتی پڑی ہوئی ہے تو انسان کا دل سائز میں تو چھوٹا ہے مگر قیمت بہت بڑا ہے اسی لیے امام شاہ ولی اللہ محد سے دہلوی رحم اللہ نے ایک دن مغل بادشاہوں کو للکار کے کہا کہ تمہارے خزانوں میں بہت قیمتی جواہرات اور پتھر پڑے ہوں گے لیکن شاہ عبد الرحیم کے بیٹے کے سینے میں جو دل ہے وہ تمہارے قیمتی پتھروں اور جواہرات سے بہت بڑھ کر تو جس کا دل سمرا ہوا ہو وہ پھر اس طرح ہوتا ہے چنانچہ یہ سب سے قیمتی متا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اور اللہ فرماتے نا ما جال اللہ رجول فی فی ہم نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے کہ ایک شیطان کے لیے دھڑکتا رہے دوسرا رحمان کے لیے دھڑکتا رہے ماں جال اللہ دل ہم نے سینے میں ایک پیدا کیا ہے تو یہ ایک واحد داتا کے لئے دھڑکنا چاہیے یہ ایک رب کے آگے جھکنا چاہیے اس کو ایک مسجود اس کا ہونا چاہیے اس کا ایک معبود ہونا چاہیے اور یہی تعلیم دی میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے محترم تھے کہ کفار مکہ بھی ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے ان سے محبت کیا کرتے تھے ان کا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے مگر جب انہوں نے کہا نا چوٹ پڑی جب انہوں نے کہا نا کہ تمہارا دل ایک رب کے لیے دھڑکنا چاہیے جب کہا کو دیکھیں جھاڑو پھیرا جا رہا ہے لا لا نہیں دیکھیں ابتدا ہو رہی ہے کلمے کی اور لفظ ہے نہیں کا لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی الہ پہلے جھاڑو پھیرو صفائی کرو سارے معبودان باطلہ، سارے خیالات دل سے نکال دو جب یہ صاف ہو جائے آپ دودھ بھی تو صاف برتن میں ڈالتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر سے گندا برتن سنک سے اٹھا کے لے گئے اور جا کے شوکٹ ڈیری والے سے کہا یا امبالا والے سے کہ مجھے ایک کلو دودھ ڈال کے دو وہ کہے گا پہلے برتن صاف کر کے لاؤ دودھ خراب ہو جائے گا تو دل کو پہلے صاف کرو اس میں پھر توحید کا دودھ ڈالو گے تو دودھ کام آئے گا اور یوں ہی تم لا الہ لا الہ کرتے رہو لیکن دل کے اندر کئی سنم بسائے ہوں دل کے اندر کئی محبتیں بسی ہوئی ہوں تو پھر تمہارا لا الہ کسی فائدے کا نہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو ہم لاکھ زبان سے طوطے کی طرح رٹتے چلے جائیں مگر جب ہم نے دل پر محنت نہ کی ہو جب دل پر محنت نہیں ہوگی تو نگاہ پر محنت نہیں ہو سکتی نگاہ پاک نہیں ہو سکتی سماعت پاک نہیں ہو سکتی گفتار پاک نہیں ہو سکتی کوئی بھی کردار پاک نہیں ہو سکتا جب تک دل پاک نہیں اور دل اللہ کی یاد سے اللہ کی محبت سے زندہ ہوتا ہے دل اللہ کی محبت سے جاگا کرتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو اطلاع ملی سلیبی جنگوں کے دوران کہ دشمن کی نئی فوجی کمک بحری جہاز میں ایک بحری بیڑا دشمن کا چلا آ رہا ہے تو پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فکر مند تھے کہ یا اللہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے مگر اس دور کے حکمران خدا شناس تھے ان کا دن اگر دربار میں احکامات صادر کرتے ہوئے گزرتا تو رات ان کی مسلح پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرتی تھی ہماری طرح نہیں تھے کہ دن بھی نشے میں گزار دے اور رات کو بسنت کے نشے میں مبتلا ہو جائے ایک ہمارے صدر صاحب گزرے وہ بسنت منانے اسلام آباد سے لاہور تشریف لایا کرتے تھے اور بڑے فائیو سٹار ہوٹل کے چھت کو خر... یعنی اس دن پیمنٹ کر کے وہاں پوری رات انگریزوں کے ساتھ مل کر بسنت منائی جاتی تھی تو آج بگت رہے اب کبھی انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کبھی ان کے ڈاکٹر نام نے آ, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو معاف کر دو بیچارا غریب ہے اللہ کی پکڑ جب آتی ہے نا پھر غربت غربت ساری نکل جاتی ہے جب کیا تنگ بتو نے تو خدا یاد آیا اب آئے کریمہ کے ختم کراتے ہوں گے کہ میرا کیس کسی طرح پاس ہو جائے یہ نانی جی کی کھیر نہیں ہے کہ تقسیم ہو جائے گی یہ اللہ کی پکڑ ہے تو خیر صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا تو اس نے پوری رات بیت المقدس میں مسلح پر گزار دی اور روتا رہا کہ الہ العالمین پہلے ہی لوگ میرے پاس نفری تھوڑی ہے. اور دشمن کی مزید کمک پہنچ جائے گی تو پھر تو تیرا نام لینے والا بھی شاید نہ بچ سکے فجر پڑھ کے جب مسجد سے باہر آیا تو ایک بزرگ انسان پر نگاہ پڑی وہ بھی کوئی صاحب نظر انہوں نے جیسے ہی ان کے چہرے کو دیکھا تو محسوس کر لیا کہ یہ کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں تو قریب ہوئے اور کہنے لگے حضرت تھوڑی سی دعا فرما دیں دشمن کی نئی فوج بحری جہاز کے ذریعے آ رہی ہے دعا فرما دے اللہ کسی طرح اس کو ٹال دے تو مسلمانوں کی بچت ہو جائے گی وہ بزرگ کہنے لگے کہ صلاح الدین تیری رات کے رونے نے دشمن کے جہاز کو غرق کر دیا ہے تو بات یہ کہ جب انسان سمرا ہوا ہو تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں وہ بادشاہ وقت ہو کر بھی اللہ کو اتنا راضی کر کے جاتا ہے کہ اس کا نام تاریخ میں امر ہو جاتا ہے اس کا نام نیکوکاروں کاروں میں لکھ دیا جاتا ہے پھر اس کو خراج تحسین ممبر پر بیٹھ کر بھی لوگ پیش کرتے اور جس کی راتیں شباب و کباب میں گزریں تو اس کو پھر ہارٹ اٹیک پڑتے رہیں یا وہ باہر جانے کی تمنائیں کرتا رہے لوگ کہتے ہیں جی وہ بعض یہ ایک پروٹوکول ہے کہ کسی مسلمان ملک کا سربراہ پہنچ جائے تو اس کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ چونکہ مسلم کنٹری کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں تو لوگ کہوں اس کے لیے تو جی بیت اللہ کا دروازہ کھلا تھا میں کہتا ہوں عبداللہ ابن ابئی کے لیے رسول اللہ کا کرتا کفن بن کر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کرتا عبد اللہ ابن ابئی کو کفن کے طور پر دیا گیا اور اس کا یہ خیال تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا چادر کفن کا لے لوں تو قیامت تک جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا لیکن ای خیال است و محال است و جنون یہ اس کا پاگل پن تھا جس محمد سے اس نے غداری کی جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہر مرحلے پر توہین کرتا رہا ان کی باتوں کی تکفیر کرتا رہا اس محمد کا کرتا لے کر اس کو بخشا جائے نہیں نہیں, نہیں کوئی غلاف کعبہ میں لپٹ کر آ جائے مگر اللہ کی پکڑ اس سے نہیں بچ سکتا بڑے بڑے ترم خان اور سورما ایسے گزریں جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا جب قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا تو میرے محترم بزرگ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے تمام اعضا اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے میں وقت بڑا لے لیا کرتا ہوں لوگ مجھے پھر پرجیاں بھی بھیجتے ہیں کہ حضرت ہمیں دفتر خیر ابھی تو دفتر کا ٹائم نہیں دن میں مجھے کسی نے پرجی بھیجی کہ حضرت بعض ذرا ٹائم پہ ختم کریں میں دفتر بھی جانا ہوتا ہے تو میں جب شروع ہو جاتا ہوں پھر چلتا رہتا ہوں تو خیر اللہ ہمارے اسمل بیٹھنے اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات جس محبت سے تشریف لائے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واہ خیر أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبيک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر المستعاذک منه نبيک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انطلمستان و علق البلا ولاَََت ولا اللہ بلّ حقم ورزم طباٰ و ارنبات ورزت نابا اللہ قلوب نابنور القرآن وضین امالابین القرآن وج اللہ من الراشدین وج اللہ من الفاع مِنَ اللہ من المستفرین بلسار یاربلالمین اے العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے الہ العالمین جو زندگی ہم نے معصیتوں غفلتوں نافرمانیوں میں گزار ڈالی اس پر معافی کا معاملہ فرما اے الہ العالمین آئندہ کی زندگی ہمیں اطاعت اور تاب والی نصیب فرما اے العالمین مسلمان جہاں کہیں مظلوم و پریشان حال ہیں ان کی دستگیری فرما بالخصوص جو مسلمان عالم کفر سے برسر پیکار ہیں الہ العالمین ان کی مدد فرما جو مسلمان مبلغین دین کی دعوت لے کر چل رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما دین کا کام کسی بھی صورت میں مدارس میں خانقاہوں میں کسی بھی عنوان سے کسی بھی شعبے میں اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہوعالمین اس کی مدد اور نصرت فرما اللہ عالمین مسلمانوں کو مرکزی تطا فرما مرکز اسلام حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ عالمین شاعر دین کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما الہ العالمین ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ و معمون فرما اے العالمین جو قتل و غارت گری کا بازار یہاں گرم ہے اے العالمین اس قتل و غارت کو اللہ العالمین امن سے بدل دیجئے اے العالمین ہمارے حالات کو یا اللہ جو حالات منفی انداز میں چل رہے ہیں اس کو امن سے بدل دیجیے اے الہ العالمین کہ اللہ ہمارے بیماروں کو سے تطا فرما روحانی جسمانی بیمار جتنے بھی ہیں الہ العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما اے العالمین ہمارے حقداران دعا جتنے بھی ہیں عزیز و اقارب ہوں اساتذہ و مشائخ ہوں یا اللہ جتنے بھی حقداران دعا ہیں ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما اے العالمین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 جو مانگنا چاہیے تھا اور ہماری زبانوں پہ نہ آ سکا وہ بن مانگے عطا فرما اے لاہمین کی زندگی شہادت کی موت مقدر فرما اہلامین گناہوں والی زندگی پر یا اللہ مغفرت کا معاملہ فرما اے درست سمت میں ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عزت یصفون وسلام المرسلین الحمد للّہ رب العالمین و رحمتِ کیا ارحم الرحیمین